اگر بیماری کی وجہ سے تین روزے چھوٹ گئے اب کیا حکم ہوگا بس عید کے بعد میں جب ان کو صحت ہو جائے تو اس کے بعد میں قضا کی نیت کر کے اس کو رکھیں اور یہ نیت کریں باضابطہ کہ میں مطلق کر لیں کہ میں اپنی زندگی کا وہ روزہ قضا کرتا ہوں جو میرا زندگی میں پہلے قضا ہوا یا زندگی کے آخری میں قضا ہوا اس کے بعد تین روزے وہ رکھ لے بلکہ میرا مشورہ یہ ہے دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار دیکھا جس زمانے میں ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو یہ ریڈیو پاکستان سے یہ خبر نشر ہوتی تھی تو, تو ایک مرتبہ بہت پہلے خبر نشر ہو گئی کہیں سارن بچتا ہے تو ایک دو منٹ پہلے بچ گیا ایسے کئی معاملات ہوئے کراچی میں تو ایک تو یہ کہ ذرا سا صبر کر لیا جائے یقین ہو جائے گھڑی دیکھ لیں کیلنڈر دیکھ لیں اب تو بہت سہولت ہے سورج غروب ہونے کا اچھی طریقے سے یقین ہو جائے تب روزہ جو ہے وہ افطار کریں اب خدا نہ خاص طہ کو روزہ قضا ہو گیا تب جو بھی نفل روزہ رکھیں اس روزے میں فرض روزے کی قضا کی نیت کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا کوئی آپ کے ذمے قضا روزہ اگر فرض ہوا تو وہ ادا ہو جائے گا اور اگر فرض نہیں ہوا تو نفل تو خود ہو جائے گا وہ.